آج کا جو میرا پیغام ہے وہ ایمان کے تعلق سے ہے مؤثر ایمان کے تعلق سے ہے اور بڑے ایمان کے تعلق سے ہے کہ ہم کیسے اپنے ایمان کو بڑھا سکتے ہیں بارا باب اس کی تیسری یاد ہم نے بڑھا ہے ہمیں بتاتے ہیں کہ خدا نے ہر ایک کو اندازہ کے موفق ایمان تقسیم کیا ہے ہر شخص کے پاس ایمان موجود ہے تقسیم کیا گیا ہے اور پھر پالوس کے جیسا کسی کا ایمان ہے وہ ویسے ہی اپنے اگر آپ کا ایمان کم ہے تو آپ کم ایمان ہے اگر آپ کا ایمان زیادہ ہے تو اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ آپ کا جو ایمان ہے وہ زیادہ ہے جیسا خدا نے ہر ایک اندازہ کے موافق ایمان تقسیم کیا ہے اعتدال کے ساتھ اپنے آپ کو ویسا ہی سمجھا چاند کے اہم باتیں میں ایمان کے تعلق سے شیئر کرنا چاہوں گا اور یقینا یہ ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہوں گی اور آج کے جو میرے پیغام کا احتجیز ہے مین حصہ ہے وہ یہ ہے ہم سب کو اپنا ایمان بڑھانا چاہیے ایمان کو بڑھانا چاہیے انکریز کرنا چاہیے اس میں اضافہ کرنا چاہیے اور آج ہم تین باتیں دیکھیں گے کہ ہم کیسے اپنے ایمان میں اضافہ کر سکتے ایمان کا یہ مطلب نہیں کہ ہماری زندگی میں پرابلمس نہیں آئیں گی بیماری نہیں آئے گی سفرنگ نہیں آئے گی بلکہ ایمان کا یہ مطلب ہے کہ ہم ان چیزوں پر غالب آ جائیں گا یہ چیزیں ہماری زندگیوں میں آئیں گی لیکن ہم ان پر غالب آ جائیں گا اور بہت سے ایماندار بہت سے مسیحی ہی بہت سی چیزوں کے لیے دعا کر رہے ہیں اور وہ انہیں کئی بار نہیں ملتی ہیں اس لیے کہ وہ اپنے ایمان کے لیول سے زیادہ چیزوں کے لیے دعا کر آپ اس ساتھ تک جا سکتے ہیں جس ساتھ تک آپ کا ایمان ہے اور جس لیول تک آپ کا ایمان ڈیویلپ نہیں ہوا ہے آپ اس سے آگے جب مانگیں گے تو وہ چیزیں آپ کو نہیں مل رہی سو کیو بیاونڈ ڈیولپ ابلٹی آف فیتھ اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم اس بات کو سیکھیں کہ ہم نے اپنے ایمان کو بڑھانا ہے تاکہ بڑے بڑے معجزات اور خداون کی قدرت ہماری زندگیوں میں کام کر سکے ابھی روبیوں بارہ باب اس کی تیسری میں ہم نے پڑھا ہے کہ خدا نے ہر ایک کو ایمان کا ایک حصہ دیا جس سے وہ اپنے ایمان کا آغاز کرتا اور ہم سب اپنے ایمان کا آغاز کہاں سے کرتے ہیں یسو مسیح سے اپنے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسو کو ہو سو جب ہم یسو مسیح پر ایمان لاتے ہیں یسو مسیح کو قبول کرتے ہیں یسو کو اپنی زندگی دیتے ہیں اپنے گناہوں کو ترک کرتے ہیں ہماری زندگی میں ایمان داخل ہو جاتا ہے اور وہ کام کرنا شروع کرتا سوامی سے ہر ایک یسو سے اپنے ایمان کا آغاز کرتا ہے اور یہاں سے ہم نے اس ایمان کو ڈویلپ کرنا انکریز کرنا ترقی دینی ہے بڑھانا ہے تاکہ ہم خداون کے وادوں میں اور اس کے قدرت میں اور اس کے معجزات میں ہم آگے راز. ہم اس ہاریک ایمان کے سیم لیول سے شروع کرتا ہے لیکن کچھ لوگ آگے نکل جاتے ہیں کچھ لوگ وہیں رہ جاتے ہیں اس لیے جب آپ اپنے ایمان کو ایکسرسائز نہیں کریں گے آپ کا ایمان کمزور رہ جائے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سسی نے متی کی انجیل اس کے سترویں بعد کی بیسویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان کو رائی کے دانے کے ساتھ تشوی دی کہ جیسے رائی کا دانا ہے ویسے کیا ہے ایمان سو پڑھیں مدی سترہ بات اس کی بیسویں اصل, اصل دی. یہ یوں ہے کہ اگر رائی کے دانے دان دان دان دان کی مانے تم میں ایمان ہوگا اور انگلش کی بائبل میں آپ کو یہ ملے گا فیت ایز اے گرین آف سی یعنی رائی کے دانے کی کے برابر نہیں بلکہ رائی کے دانے کی مانند اگر تم میں ایمان ہوگا تم اس پہاڑ سے کہو کہ ہٹ جا تو یہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا ہمیں سے اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہمارا ایمان پہاڑ کی مانت ہے یا پہاڑ جتنا ہے تو ہم رائی کے دانے کو ہٹا سکتے ہیں اور ہم اپنی زندگی میں یہی کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ سمسی نے ہمیں بتایا کہ اگر رائی کے دانے کے کی مانت ہماری زندگی میں ایمان ہے اور ہم پہاڑوں سے کہ وہ ہماری زندگیوں سے ہٹ جا تو وہ ہٹ بائبل فیتھ از اے گروئنگ فیتھ رائی کا دانا کیا ہے اس کے بارے میں خدا نے فرمایا کہ وہ جلدی سے بڑھتا ہے اور بہت اونچا یا بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے رائی کا جو پودا ہے دوسرے پودوں کی نسبت تیزی سے اور جلدی سے بڑھ جاتا ہے سو ہمارے ایمان کو جلدی سے اور تیزی سے بڑھنا چاہیے یا دوسرے الفاظ میں ہمارے ایمان کو بڑھنے والا ایمان ہو آج ہم دیکھیں گے ہم کیسے اپنے ایمان کو ڈیلی بڑھا سکتے ہیں بائبل فیت از اے گروئنگ اگر پچھلے سنڈے اور اس سنڈے میں آپ کے ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہوا تو آپ روحانی طور پر ترقی نہیں کر رہے آپ کہیں اور رہتے ہیں سو so ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ اپنے فیت کو ڈیویلپ کریں اپنے فیتھ کو اسٹریچ کریں اپنے فیتھ کو ایکسٹینڈ کریں اپنے ایمان میں اضافہ کریں تاکہ ہم خداون میں اور اس کے زور میں بڑھتے چلے سو so, پترس ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں اپنے ایمان میں کچھ چیزوں کو شامل کر لینا چاہیے اور وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اپنے ایمان میں سات چیزیں شامل کریں کتنی چیزیں سات چیزیں شامل کر اپنے ایمان میں تاکہ اس میں اضافہ ہو جائے. اگر یہ ایک پانی کا گلاس ہے اور یہ بھرا ہوا نہیں ہے اس میں آپ کوئی اور لیکوڈ ڈال دیں گے تو وہ گلاس گیا بھر جائے گا اس, اس سارے لیکوڈ میں اضافہ ہو جائے گا سو آج ہم دیکھیں گے دوسرا پترس پہلا باب اس کی تین سے پانچ آئے تک کہ ہم نے اپنے ایمان میں اور چیزوں کا اضافہ کرنا ہے تاکہ ایمان میں اضافہ ہو جائے اور بائبل میں بتاتی ہے کہ اگر ہم ان چیزوں کا اضافہ نہیں کریں گے اپنے ایمان میں تو ہم بلائنڈ ہیں ہم روحانی طور پر اندھے ہیں نادان ہیں اور ہم ہلاکت میں زندگی بسر کریں گے دوسرا پترس پہلا باب اس کی تین سے پانچ آیات کو ہم پڑھیں گے خاص طور پر اور آج ہم یہ سیکھیں گے جیسے پترس نے ہمیں بتایا کہ ہمیں اپنے ایمان میں ان چیزوں کو شامل کرنا ہے تاکہ ہمارا ایمان جو ہے وہ اور زیادہ بڑھتا چلا جائے اور زیادہ موثر ہو جائے اور زیادہ افیکٹو ہو جائے ہماری زندگیوں میں اور وہ ایمان ہمارے لیے اور دوسروں کے لیے کام کر سکے ریزلٹ پروڈیوس کر سکے اگر ایمان ہماری زندگی میں ہوگا تو اس کے ساتھ لازمن یہ سات چیزیں ہماری زندگی میں آئیں گی کون سی سات چیزیں نیکی مارفت ریزگاری صبر دینداری برادرانہ الفت اور محبت یا دوسرے الفاظ میں اگر یہ سات کوالٹیز ہماری زندگی میں ہے تو ہمارا فیت جو ہے وہ بڑا ڈائنامک فیت ہے اس سے پہلے کہ ہم پیغام میں آگے بڑھیں آج آپ اپنی زندگی پر غور کریں کیا یہ سات چیزیں میری زندگی میں ہیں یا نہیں ہیں نیکی معرفت پرہیزگاری سبر دینداری برادرانہ الفت اور محبت اگر یہ باتیں اگر یہ چیزیں ہماری زندگی میں ہے تو ہماری زندگی میں مضبوط ایمان جو ہے وہ موجود اور اگر یہ چیزیں ہماری زندگی میں موجود نہیں ہے تو ہمارا ایمان جو ہے وہ غیر مؤثر ان افیکٹو ہے وہ ہمارے لیے شفا کو خدا کے وعدوں کو برکت کو رہائی کو حاصل نہیں کر سکتا بہت سے لوگ جس کو ایمان کہتے ہیں بہت مسیح جس چیز کو ایمان کہتے ہیں کہ میں ایمان رکھتا ہوں وہ صرف انفارمیشن ہے ہم اکثر انفارمیشن کو فیتھ سمجھتے ہیں میں یہ یصو پر ایمان رکھتا ہوں میں اس کے آنے پر اس کی اس کی موت پر اس کے جی اٹھنے پر اس کی قربانی پر اس کے کلام پر, پر ایمان رکھتا ہوں لیکن اصل میں بہت سے لوگ ایمان نہیں رکھتے ہیں وہ انفارمیشن رکھتے ہیں یہ کے بارے میں اس کی موت کے بارے میں اس کے جی اٹھنے کے بارے میں اس کے کلام کے بارے میں انفارمیشن رکھتے ہیں. فرمیشن آپ کی زندگی میں معذات نہیں کرتی ہے نہ لا سکتی ہے بلکہ ایمان آپ کی زندگی میں معذات اور خدا کی قدرت کو لاتا بڑا سیریس معاملہ ہے ایمان کے تعلق سے کیونکہ بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن آپ کسی قسم کے دھوکے میں نہ رہیں کہ آپ کی زندگی میں بہت ایمان ہے اور آپ کا ایمان بہت بڑا ہے اگر آپ ان ساتھ بنیادی چیزوں سے خالی ہے یا کسی ایریا میں آپ کی کمی ہے تو آپ کے ایمان میں کمی ہے کیونکہ پالوس بار بار کہتا ہے کہ ان چیزوں کو اپنے ایمان میں بڑھاتے چلے جاؤ ایڈ کرتے چلے جاؤ انگلش کی بائبل میں ہے کہ ہم اپنے فیت میں ورشو کو ایڈ کریں اور ہم پھر اپنے فیت میں نالج کو ایڈ کریں پھر ہم, نے, ہم اپنے فیت میں صبر کو ایڈ کریں جمع کرتے جائیں شامل کرتے جائیں تو ایمان بڑھتا چلا جائے گا کئی بار ہم سوچتے ایمان کیسے بڑھے گا جب آپ ان سات چیزوں کو اپنے ایمان میں شامل کرتے ہیں تو آپ کا ایمان بڑھنا شروع ہو جاتا ہے لیکن آج میں صرف تین باتوں کے تعلق سے آپ کو بتاؤں گا جن کو ہمیں لازمی اپنے ایمان کا حصہ بنانا اگر آپ ان تین چیزوں سے خالی ہیں تو آپ کا جو ایمان ہے میز آؤٹ لائن ہے صفر ہے اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے اس کے اندر کوئی اصلیت نہیں ہے وہ انفارمیشن ہے وہ صرف ایک خبر ہے انفارمیشن ہے آپ کے پاس یس مسیح کے بارے میں کلام کے بارے میں وہ ایمان ہے وہ ہیڈ نالج ہے وہ ہارٹ نالج نہیں ہے سو تین چیز جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ یہ ہے پہلی چیز نیکی دوسری بات معرفت اور تیسری بات فرما بردار اگر آپ ان کو آپ اپنے ایمان میں شامل کریں گے آپ کا جو ایمان ہے یہ پاورفل فیتھ اسٹرانگ فیت ہو جائے خدا کلا میں ہمیں بتایا گیا کہ سب سے پہلی چیز جو ہم اپنے ایمان میں شامل کریں گے وہ کیا ہے جی نیکی اس کا مطلب ہے کہ نیکی بہت امپورٹنٹ ہے ایمان کے طور نیکی میں زندگی بسر کرنا نیکی کو جاننا نیکی کو انڈرسٹینڈ کرنا اور اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا اور اگر ہم اس کی ڈٹیل میں جائیں ورڈ یو جو انگلش ورڈ یوز ہوا ہے نیکی یعنی بھلائی تو اس کا جو بیسک میننگ نکلتا ہے گریک لینگویج سے وہ ہے مارل اپ رائچسنیس اخلاقیات نیکی یا بھلائی کی کیا مطلب ہے اخلاقی قدریں ایتھکس آپ کی مورالٹی اور یعنی دوسرے الفاظ میں آپ کا اخلاق آپ کے ایمان پر اثر کرتا ہے آپ کا رویہ آپ کے ایمان پر اثر کرتا ہے کئی دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں دوسروں کے ساتھ جیسا مرضی رویہ رکھ لوں پھر بھی میں میرا ایمان جو ہے وہ اسٹرانگ ہے دوسروں کے ساتھ آپ کا مثبت درست اور مناسب رویہ نہیں ہے تو آپ کا جو ایمان ہے وہ صرف انفارمیشن کے برابر ہے وہ آپ کی زندگی میں کچھ نہیں کرے سب سے پہلی چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے نیکی ورشو سب کے ساتھ بھلائی کر خاص کر اہل ایمان کے ساتھ جو کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا ہے اس کے لیے وہ گنا ہے نیکی کیا ہے ورسو کیا ہے مارل آف رائچیسنیس کیا ہے کون سی باتیں اس میں آپ کی لیکن چاند ایک بات ہے صرف میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور وہ بھی اخلاقی آپ کے حوالے سے مثال کے طور پر جس چیز کے لیے آپ کو پے کیا جاتا ہے اس چیز کے لئے آپ پورے طور پر کام اخلاقی فرض آپ اپنی ڈیوٹی ٹائم پہ پہنچے یہ چیز آپ کے ایمان کو اثر انداز کرتی جو آپ کی ذمہ داری ہے آپ اس کو پورا کریں یہ آپ کے ایمان پہ افیکٹ کریں کئی بار ہم سوچتے ہیں کہ اس چیز کا ہمارے ایمان پہ کوئی ایمان اپنی جگہ ہے اور مسیح اخلاقیات اپنی جگہ جی نہیں پترز ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے اپنے ایمان میں ان چیزوں کو بلینڈ کر دینا ان سات چیزوں کو مکس کر دینا ہے تاکہ ہمارا ایمان بڑا اور مضبوط ہو ورنہ آپ کا ایمان محض ایک انفارمیشن ہے جو آپ کے لیے کوئی بڑے بڑے نتائج یا ریزلٹ پروڈیوس نہیں کر سکتا ہے آپ چھ سال بھی دعا کرتے رہیں گے اور آپ کو آپ کی دعا کا جواب نہیں ملے گا ورچو مورالٹی اخلاقیات ایتھکس ایمان کے ساتھ انتہائی اہم رول پلے کرتے ہیں آپ مورل لاس کو کریں نیشنل لاس کو ابزرو کریں میں جائے ڈاسن کی کتاب میں پڑھ رہا تھا اس نے خدا سے دعا کی وہ کسی بات دعا کر رہی تھی دعا کر رہی تھی اسے جواب نہیں مل رہا تھا تو اس نے خدا سے کہا خدا کیوں مجھے اس کا جواب نہیں مل رہا چاہے ہاں میں دے چاہے نہ میں دے مجھے جواب تو دے تو بڑی دیر کے بعد پھر وہ خدا نے اس کو جواب دیا کہ میں تو اس سے خوش نہیں اس نے کیوں خدا تو مجھ سے خوش کیوں نہیں ہے کون سے گنا میری زندگی میں اس نے بیٹی جی اب تھی گاڑی چلاتی ہے تو تو جو سپیڈ ہے اس کو کراس کر جاتا گورنمنٹ نے کہا ہے کہ سکسٹی مائلس پہ چلانی ہے یا ایٹی مائلس پہ چلانی ہے تو کر اس لیے میں تیری اس بات سے خوش نہیں ہوں کیونکہ تو نے مورل ایتکس کو بریک کیا ہم سمجھتے ہیں ہم کچھ کہہ رہے ہیں خدا نہیں دیکھ رہا لوگ نہیں دیکھ رہے شاید لوگ نہیں دیکھ رہے میرا خدا ہر وقت دیکھتا رہتا ہے مثال کے طور پر آپ جب بغیر لائسنس کے گاڑی چلاتے ہیں آپ ایتھکس کو کراس کر جاتے ہیں آپ کا ایمان متعلق جب ہم مورل لاس کو بریک کرتے ہیں چاہے بظاہر ہمیں کوئی اس کا نقصان نظر نہیں آتا بٹ ان اسپرٹ ورلڈ ہم لوزنگ سائڈ پہ چلے جاتے ہیں so, سو ہمیں یہاں کیئر فل رہنے کی ضرورت ہے ورچو کے تعلق سے موریلٹی کے تعلق سے مورل لاس کے تعلق سے ہمیں کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے پھر ہم دیکھتے ہیں ہم دوسروں کو بارے میں کیا کمنٹس دیتے ہیں آپ اپنے سروینٹس کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں آپ اپنے بچوں کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں آپ اپنی ساس کو یا اپنی بہو کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں یا آپ کے ایمان پہ اثر کرے جب ہم اپنے آپ کو ان ایریز میں درست نہیں کرتے ہیں اور پھر جب ہمیں ایمان کی ضرورت پڑتی ہے اپنی زندگی میں کوئی بیماری آ گئی کرائس آ تو پرابلم آ ہم ایمان سے دعا کرتے ہیں کہ وہ پرابلم دور ہو جائے تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے بینک کا اکاؤنٹ خالی ہے جب ہم ایمان کا اکاؤنٹ کھولتے ہیں اندر کچھ بھی نہیں کیونکہ ورسو ہماری زندگی میں نہیں کیونکہ اخلاقیات ہماری زندگی میں نہیں برداشت اور صبر اور تحمل اور پرہیز اور برادرانہ الفت ہماری زندگی میں نے. ہم غصے کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں آپ اپنے فیب کے اوپر ایک گلاب چڑھا رہے ہیں. آپ اپنے ایمان کو مٹی میں دبا رہے ہیں وہ آپ کا ایمان کسی کام نامہ خدا کے سارے وعدے ہاں کے ساتھ ہیں خدا کے سارے وعدے آپ کے لیے لیکن ایمان اس شکل میں کام کرتا ہے جب ہم مورل لاس کو آبزرو کرتے ہیں. دوسروں کے بارے میں آپ کیسے سوچتے ہیں آپ کی سوچ کیسے مثبت یا منفی نہ یا بہتر اچھا سوچتے ہیں یا نے ذہن میں یا نے پرائیویٹ گفتگو میں آپ ان کے بارے میں برائی کرتے ہیں عزیزوں یہ بات آپ کے ایمان کو فیکٹ کرے گی آپ کے ایمان کو گندا کرتی چلی جائے گی آپ کے ایمان کو زیرو کرتی چلی جائے گی پھر جب آپ کو یوز ایمان کو استعمال کرنے کی ضرورت پڑے گی دیر ول بی نو فیتھ ان یور بینک اکاؤنٹ آپ دوسروں کی کتنی مدد کرتے ہیں آپ دوسروں کی کیسے خدمت کرتے ہیں کتنی خدمت کرتے ہیں یہ ساری چیزیں اور اس کے علاوہ اور جو مورل باتیں ایتھکس کی باتیں اخلاقیات کی باتیں وہ سب آپ کے ایمان پر اثر کرتی ہیں لیکن اگر آپ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر قائم رہیں گے آپ کا ایمان بڑا ہوتا چلا آپ کا ایمان مؤثر ہوتا چلا جائے آپ کا ایمان پہاڑوں کو ہٹا دینے والا ایمان بن جائے گا کیونکہ بائبل فیت از اے گروپ فیتھ بڑھنے والا ایمان ہے انکریز ہونے والا ایمان ہے اور بڑھتا ہوا ایمان آپ کی زندگی میں بڑھتے ہوئے معذات کو بڑھتا ڈیویلپ فیتھ آپ کی زندگی میں ہیلنگز کو کو میریکلز پاور فل سوائے چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم اپنے آپ کو کنٹین کریں آبزرو کریں رسپیکٹ کریں اپنی تربیت کریں خود اپنی تربیت کریں تاکہ آپ کا ایمان جو ہے وہ مؤثر ہوتا چلے خدا کیا آپ کی زندگی میں نہیں کر سکتا خدا کیا کچھ آپ کو نہیں دے سکتا ہے وہ کون سا معجزہ ہے جو خدا نہیں کر سکتا ہے پرابلم خدا کے ساتھ نہیں پرابلم ہمارے ایٹیٹیوڈس میں ہے پرابلم ہمارے اپنے رویوں میں ہے اور لیٹ می ٹیل یو معزہ کہیں باہر سے نہیں آئے گا معاوضہ کہیں اوپر سے نہیں آئے گا کوئی آؤٹ سائڈ چیز آپ کی زندگی میں معاوضہ نہیں لائے گی معاوضہ آپ کے اندر سے آئے گا ویئر از گاڈ خدا کہاں پر ہے خدا آپ کے اندر ہے تم پاکرو کا مسکن ہو خدا کرو تم میں بسا ہوا ہے معاوضہ باہر سے نہیں آنا ہے گاڈ از این آؤٹ سائڈ گاڈ از ان سائڈ لیونگ ان سائڈ می مین کئی دفعہ جب ہم خداون سے آگ اور قوت اور مسا مانتے ہیں تو ہم تصور کرتے ہیں یہ باہر سے آئے گا یہ اوپر سے آئے گا یہ آسمان سے آئے گا نو no, سر قوت اندر سے آئے گی قوت کا منبع آپ کے اندر ہے خدا کا روح تم میں بسا آگ آپ کے اندر سے باہر آتی ہے باہر سے اندر نہیں جاتی آپ کی روح سے باہر کی طرف جان میں اور پھر جسم میں خدا کا مسا اور خدا کی قوت اور خدا کی آگ آتی ہے کیونکہ پاکرو آپ کے اندر سکونت کرتا ہے جب ہم اپنے اندر کو درست کر لیتے ہیں ہمارا باہر بھی درست ہو جاتا ہے جب ہم اپنے رویے کو اپنی ڈیلنگ کو اپنی وائسو کو اپنی گڈنیس کو درست کر لیتے ہیں تو ہمارا ایمان اپنی درست جگہ پر آ جاتا ہے اور وہ ہمارے لیے بڑے بڑے, بڑے کام کر سکتا ہے سو so, پہلی چیز جو پترس نے کہی نیکی نیکی کو لاؤ اپنی زندگی میں نیکی کو ایڈ کرو اپنے فیت میں تاکہ فیت ڈبل ہو جائے. اگر ایک پورشن ایمان ہے اور سات پورشن ہم نے اور چیزیں دیکھی ہیں اگر ہم ان ساتوں چیزوں کو اپنے ایمان میں ایڈ کر لیتے ہیں تو ہمارا ایمان کتنا بڑھ جاتا ہے جی سات گنا ایمان بڑھ جاتا جب ہم سات چیزیں اور اپنے ایمان میں شامل کر لیتے ہیں تو ہمارا ایمان کتنا بڑھ جاتا ہے فور سیون ٹائمس سات گنا اور ہمارا ایمان جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اس لیے خداون نے کہا کہ جب چور پکڑا جائے گا تو اسے سات گنا واپس لیا جائے گا جو کچھ ابلیس نے آپ کی زندگی میں سے چرایا ہے خدا سات گنا آپ کی زندگی میں واپس لاتا ہے کیونکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے ایمان کا جو لیول ہے وہ اتنا بڑھ جائے یہ ساری چیزیں یہ کوالٹیز ہم اپنے ایمان میں ایڈ کرتے ہیں ہر کوئی چیک کرے اپنے آپ کو مورل ایتکس میں ہم کہاں پر کیا چیز مس کر کر ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتاؤں گا آپ کسی دفتر میں جاب کرتے ہیں آپ دفتر میں نہیں گئے آپ نے چھٹی کر آپ کو انفارم کرنے کی ضرورت تھی پرمیشن لینے کی ضرورت تھی یا انفارم کرنے کی ضرورت تھی ٹائم پر کہ میں نے آج چھٹی کر لی کچھ بھی نہیں ہوا شاید آپ کی پے نہیں کاٹے گی آپ کو کسی نے کچھ نہیں کہا لیکن آپ نے مورل بریچ کر آپ نے مورلز کو بریک کر دی ہے اور جب آپ ایمان کو تلاش کریں گے پھر وہاں پر آپ کو ایمان نہیں پھر کچھ نہیں ہوگا آپ کی دباؤ کھنٹ نا پیتلا جن جنا چانس ایریا میں اپنے اپنے مورلا پرائچس کو ہم نے ڈیولپ کرنا خدا کے ساتھ لوگوں کے ساتھ چرچ میں پاسٹرز کے ساتھ کلیسیا کے ساتھ رشتے داروں میں ہر جگہ اپنی جو مارل آف رائچسنیس ہے اس کو آپ انکریز کریں اپنے اپنی لائف میں لائیں اپنے ایمان میں ایڈ کریں اور پھر آپ دیکھیں گے آپ ایک نیا انسان ہے پاور فل مین آپ بن سکتے ہیں دوسری بات جو پتر سمے بتاتا ہے کہ ہمیں اپنی ایمان میں ایڈ کرنی ہے شامل کرنی ہے مارفت مارفت انگل میں لکھا ہے نالج نالج میرے لوگ اپنے مارفت کے سبب سے ہلاک <سحن> ایمان میں پھر آپ کیا ایڈ کریں نالج <سحن> یعنی اگر آپ صرف ایمان میں نالج شامل کریں تو یہ کافی نہیں پہلے ورچو پہلے گورنس پہلے نیکی پہلے ایتھکس پہلے مورالٹی کو اپنی لائف میں شامل کریں اور اس کے بعد نالج کو تو پھر وہ آپ کے لیے کریں لیکن نالج انٹ سیلف ایک بہت بڑی چیز ہے معرفت آپ کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے. کس چیز کی معرفت کیونکہ ہم ایمان کی بات کر رہے ہیں تو ایمان کے بارے میں نالج خدا کے بارے میں نالج آپ خدا سے کبھی وہ چیز نہیں مان سکتے ہیں جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے ہیں کہ خدا آپ کو دیکھیں آپ خدا سے کبھی وہ کرنے کے لیے نہیں کہہ سکتے ہیں جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے ہیں کہ خدا کرے گا یا کر سکتا ہے کیونکہ آپ کی نالج نہیں ہے آپ کبھی بھی خدا سے وہ وعدہ نہیں مانگ سکتے ہیں جب تک آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ وہ میں نے کیسے مانگنا ہے اور وہ وعدہ میری زندگی میں کیا کرے گا تو کسی بھی شخص کا ایمان اس کی نالج سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا اس کی معرفت سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا We cannot have faith beyond our knowledge وہ صرف انفارمیشن یا کوئی اور چیز ہو سکتی ہے اٹ کانٹ بی فیتھ پر بہت سے لوگ جذبات کو ایمان سمجھتے ہیں لیکن جس بات ایمان ہے ایموشنس آر ناٹ فیتھ فیتھ از فیتھ جو جن میں ہم چیزوں کو جب ایڈ کرتے ہیں تو یہ فیتھ ایکٹو فیتھ بن جاتا ہے اور یہ جی فیت پروڈکٹیو فیت بن جاتا ہے اور پھر یہ جی آپ کی زندگی میں اثر کرے گا شفا کو اور معذات کو اور رہائی کو اور تبدیلی کو آپ کی زندگی بناتا ہے سو نالج کے تعلق سے مارفت کے تعلق سے ہم بڑا خوبصورت حوالہ پڑیں گے یہوننا اس کا آٹھواں باپ کی گنجیل اور اکتیسویں اور بتیسویں بائبل مقدس کی یہ دو بڑی خوبصورت حیات ہے اور اس نے ان سے کہا کہ اگر تم میرے کلام پہ قائم رہو گے اور اس کا اصل ترجمہ کچھ ہے کہ اگر تم مسلسل میرے کلام میں آگے بڑھتے رہو گے. کلام میں جو لکھ اگر تم میرے کلام میں قائم رہو گے تو اس کا اصل ترجمہ کچھ اگر تم مسلسل میرے کلام میں آگے بڑھتے رہو ایف یو کنٹینیو مائی اگر تم میرے کلام میں آگے برتے چلے جاؤ گے تو پھر تم میرے کیا ٹھہرو گے حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے اور تم سچائی کو جانو گے اور سچائی تمہیں آزاد اس میں ہم دو چیزیں دیکھتے ہیں کہ وہ ایمان لائے یس مسیح پر یہودی ایمان لائے آپ نے کرتی سوائے پڑھا ہے اور بہت سے یہودی یسو مسیح پر ایمان لائے تھے وہ کیا تھے ایماندار تھے دیور بلیورس وہ کیا تھے ایماندار تھے دیور بلیورس یہ یہودی جو جس مسیح پر ایمان لائے تھے تو خداون نے کہا کہ تم ایماندار ہو تم مجھ پر ایمان لائے ہو یہ اچھی بات ہے لیکن اب تم نے کیا کرنا ہے مسلسل میرے کلام میں آگے بڑھنا ہے میری نالج میں میرے کلام میں میری معرفت میں آگے بڑھنا ہے اور پھر تم میرے کیا بنو گے شاگرد بنو گے آج کتنے یہاں پر شاگرد سو so, ہمیں ایماندار نہیں بننا ہے محض بلکہ ہمیں شاگرد بننا اداؤں نے کہا ایماندار بننا کافی نہیں تم ایمان لے آئے ہو اچھی بات ہے لیکن دیٹس ناٹ ان نف ہی شاگرد بنو اور یہ بڑا فرق ہے ایماندار میں اور ڈسائپل ایماندار میں اور شاگرد میں یہ ڈفرنس ہے پھر تم حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے جب تم میرے کلام پر مسلسل آگے بڑھو گے کلام میں انڈرسٹینڈنگ میں نالج میں انفارمیشن میں کلام میں بائبل اسٹڈی میں بائبل نالج میں آگے بڑھو گے تم میرے کیا بنو گے پھر شاگرد بنو گے بلیونگ از ناٹ انف ڈسائپل شیپ necessary نیسری ایمان لانا کافی نہیں شکر اور پھر تم سچائی کو جانو گے اور سچائی تمہیں not as a believer but as a disciple when you are growing in the word when you are studying the word when you are increasing in the word جب تم کلام میں پڑھنے میں سمجھنے میں سیکھنے میں آگے بڑھ رہے ہو پھر تم میرے شاگرد ہو اور پھر شاگرد ہوتے ہوئے پھر جب تم سچائی کے بارے میں سیکھتے چلے جاؤ گے سچائی تمہاری زندگی میں موزاد کرتے چلی جائے تمہیں آزاد کرتے چلے جائے پھر وہ سچائی تمہیں آزاد کرے سچائی تو موجود ہے بائبل مقدس میں موجود ہے سچائی کون ہے یہ سو مسی سچائی راہک اور زندگی میں ہوں لیکن جب تم سیکھو گے اور جب تم آگے بڑھو گے میرے کلام میں کنٹینیو کرو گے میرے کلام میں پھر تم سچائی کو جب جانو گے پھر ایوری ڈے ویل یو ول لرن دا ٹروت دا ٹروت شیل میک یو فری اور شیل کلرس یہاں پر یوز ہوا ہے ویل کا لفظ یوز نہیں ہوا یا ایف کا لفظ یوز نہیں ہوا کہ سچائی تمہیں یقیناً آزاد کرتے چلے جائے گی سچائی تمہیں definitely آزاد کرتے چلے جائے راجا بانڈیج میں ہے سین میں ہے بیماری میں ہے پرابلمس میں ہے سفرنگ میں ہے بانڈیج میں ہے بیکم ڈسائپ لرن نو انڈرسٹینڈ پھر آپ آگے بڑھیں گے پھر آپ گرو کریں گے اور آج مسیحت میں بہت سے شاگرد ہیں اور بہت سے ایماندار ہیں اور شاگردوں میں اور ایمانداروں میں فرق ہے ایمانداروں میں اور شاگردوں میں, میں, میں فرق ہے ایماندار بہت کچھ مانگتے ہیں لیکن بہت تھوڑا ملتا ہے شاگرد بہت کم مانگتے ہیں لیکن بہت زیادہ ان کو ملتا ہے سچائی خود ہی آزاد کرتی چلے جاتی ہے ہو ہال ایس ایز ٹروتھ سچائی آپ کے اندر جاتی ہے آپ اسٹڈی کرتے آپ ہوتے ہیں انسائپل بنتے ہیں سچائی آپ کو آٹومیٹکلی ایک ایک کر کے آپ کے بندن توڑتے چلے جاتے ہیں آپ کو آزاد کرتی چلی جاتی ہے جس کو بیٹا آزاد کرے وہ آزادی تو پہلے یسو میں سی پر ہی لے آئے تھے وہ تو گنا سے آزاد ہو گئے تھے لیکن بتیس میتھ میں یسو نے کہا لو اور تم پھر سچائی سے واقف ہو گئے. وہ سچائی جو میرے کلام میں ہے جو میرے بارے میں بتاتی ہے اور وہ سچائی تمہیں آزاد کرتی چلے جائے گی پھر تم حقیقت میں میرے شگ ہے اس لیے ہم بائبل اسٹڈی کرتے ہیں اس لیے ہمارے پاس بائبل کورسز ہیں اس لیے ہمارے پاس بائبل میسجز ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ شاگت بنے آپ محض ایماندار نہ بنیں بلکہ آگے بڑھیں اور شاگرد بنیں اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ ایماندار ہیں میں کہوں گا جی نہیں میں یہ سکر کر ہوں جاؤ اور قوموں کو شاگرد بناؤ خدا نے نہیں کہا انہیں ایماندار بناؤ انہیں شگیت بناؤ پیس انہیں سکھاؤ میری باتیں مبصلوں کو ایماندار بناتے ہیں اور ٹیچرزوں نے شکیت بناتے ہیں ہمیں محض ایماندار نہیں بننا ہے ہمیں ڈسائکل بننا ہے ہمیں شکیت بننا ہے اور کیسے ایز یو کنٹینیو ان مائی ورڈ جب تم میرے کلام پر عمل کرو گے میرے کلام کو سنو گے میرے کلام کو سیکھو گے یہ سچائی ہے جب وہ تمہارے اندر جائے گا سچائی آزاد کرتی چلی جائے ہالے لویا جب آپ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں آپ اپنے اندر ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں جب آپ گرم چائے پیتے ہیں آپ اپنے اندر گرمی محسوس کرتے ہیں جب آپ اپنے اندر کلام کو لیتے ہیں سچائی کو لیتے ہیں آپ آزادی کو محسوس کرتے ہیں یسو کا کلام آزاد کرتا ہے یسو کا کلام جو اندر جاتا ہے وہ بندن توڑتا ہے جو کلام اندر جاتا ہے وہ موجود کرتا ہے نہ باپ اس کے ساتھ بھی. اگر تم مجھ میں قائم اور میری تم میں میں کائم ہے کلام میں قائم ہو تم میرے کلام کو جانتے ہو تم اپنے آپ کو اس میں قائم کرتے چلے جاتے ہو تو پھر جو کچھ تم چاہو گے تمہارے لیے ہو جائے پہلی چیز ہم نے سیکھی دینداری پرہیزگاری راست پر دوسری بات ہم نے سیکھیل شپ نالج مارفت ہمیشہ گید بناتی ہے اور اگر تم مسلسل میرے کلام کو سیکھتے جاؤ مسلسل میرے کلام پر کائم رہو मेरे میرے کلام میں کائم मेरी बातों میری باتوں میں کائم رہو گے جو کچھ تم مانگو گے تمہارے لیے ہو جائے کیا کچھ جو کچھ مانگو گے یہ شاگرد کے لیے میں نے آپ کو پہلے بتایا ایماندار بہت کچھ مانگتے ہیں کم ملتا ہے شاگرد کم مانگتے ہیں لیکن ان کو زیادہ ملتا تیسری آخری بات جو میں ایمان کے تعلق سے بتانا چاہوں گا ہمیں اپنے ایمان میں ان باتوں پہ شامل کرنا ہے تیسری بات کیا ہے اوبیڈینس فرما برداری ہر لیول پہ فرما برداری اور فرما برداری ہمارے ایمان کی ایکسرسائز ایمان بغیر مال کے مردہ کمی آدمی کیا تو نہیں جانتا کہ ایمان بغیر مال کے مردہ ہے اگر ایمان کے ساتھ ایمال نہ ہو تو ایسا ایمان اپنی ذات میں مردہ ہے اوبیڈینس از داسرسائز آف اور چاند ایک بات ہے ہم اس کے تعلق سے پڑھیں گے اور سیکھیں گے یہ سمسی کے بارے میں بتایا گیا اس نے بشریت کے دنوں میں دکھ اٹھا اٹھا کر فرما برداری کرنا سیکھی اور خدا ترسی کے سباب سے اس کی سنی گئی کس سباب سے اس کی سنی گئی جی فرما برداری کے سباب سے بیکاز ای وز سیکنگ گاڈ خدا ترسی کیا ہے ٹو سی گاڈ ٹو فالو گاڈ ٹو او بی گڈ ٹو بی آفٹر گاڈ خدا کے پیچھے چل خدا کے ساتھ چلنا خدا کی مانت کمپیشن رکھنا اس نے بشریت کے دنوں میں دکھ اٹھا اٹھا کر فرما برداری کرنا سیکھی اور اس کے سبب سے اس کی سنی گئی جب آپ فرما برداری میں زندگی بسر کرتے ہیں خدا آپ کی سنتا ہے خدا کو جواب دیتا ہے خدا خدا آپ کو برقرار پہلا سیمول پندرہ باب تیسری عید پڑھیں گے اور پہلا سیمول پندرہ با اس کی بائیسویں پڑھیں خدا ہم سب سے ایک لیول کی اوبیڈینس ڈیمانڈ کرتا ہے God demands a level of obedience from each one of us خدا ہم میں سے ہر ایک سے فرما برداری کا ایک لیول جو ہے obedience کا وہ ہم سے تقاضا کرتا ہے ڈیمانڈ کرتا ہے اگر وہ خدا اگر وہ لیول آپ خدا کو نہیں دیں گے خدا آپ کی دعا کے وہ جس لیول کی بھی دعا ہے جواب نہیں دیں گے قربانی سے اور چربی سے بہتر کیا ہے حکم ماننا اور خدا نے ساؤتھ سے کہا کوئی چیز نہ وہاں سے لانا امن کی کوئی چیز وہاں سے نہ لانا لیکن جب جان ختم ہوئی خدا نے اس کو فتح بخشی تو وہ کیا وہاں سے لے کر آیا اچھے اچھے موٹے جانور لے کر آیا تاکہ میں ان کی قربانی چلا سکوں گڈ آئیڈیا But it was not God's obedience آئیڈیا تو اچھا تھا قربانی چڑھاؤں گا پر خدا نے منع کیا اس لیے خدا سال سے ناخوش ہوا اور اس کی برکت اور اس کی بادشاہی چاہتے تھے We لوز وین وی ڈس We وی گین وین وی ہم کھو دیتے ہیں جب ہم نافرمانی کرتے ہیں ہمیں ملتا ہے جب ہم فرما برداری کرتے ہیں. آپ لوزنگ سائڈ پر ہے کہ آپ گیننگ سائٹ پر ہے ڈس ہمیں لوزر بناتی ہے اوبیڈینس ہمیں گینر بناتی ہے خدا کے پینتیس ہزار وعدے آپ کے لیے ہیں بی آن دی اوبیڈینس سائڈ اینڈ ایوری ڈے گیٹ میریکلز کل اینڈ بلسنگ فرام گاڈ اب چرچ جاتے ہیں تالیاں بجاتے ہیں گیت گاتے ہیں چندہ ڈالتے ہیں سلام سنتے ہیں نالے لگاتے ہیں غیر زبانیں بولتے ہیں بٹ اٹس نو گڈ اگر آپ فرما برداری نہیں کرتے اگر آپ وہ نہیں کرتے جو خدا نے آپ کو کرنے کے لیے کہا اگر آپ وہ نہیں کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں کچھ آسل نہیں ہوگا. اصل چیز پہلے فرما برداری ہے بعد میں یہ ساری چیزیں گوڈ نوٹ کین گوڈ کی نوٹ بلیس یو اف یو انٹر اگر آپ نافرمانی میں ہیں خدا آپ کو برکت نہیں رہ سکتے فرم برداری کلام کی اور ایمان کی ایکسرسائز ہے جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس کو ہم نے امل میں لایا ایمان کیسے بڑھتا ہے ایکسرسائز کرنے سے پڑتا ہے ایمان عمل کرنے سے پڑتا ہے ان سب چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور جو تین چیزیں میں آج آپ کو میں بتا رہا ہوں نیکی اور معرفت اور فرما برداری کو اپنے ایمان میں ایڈ کریں تو آپ دیکھیں گے آپ کا ایمان جو ہے یہ ڈائنامک بن جاتا ہے پہلا سیمول اور اس کے ستروے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد جاتی جولیت کا مقابلہ کرتا ہے ایک بڑے دشمن کا مقابلہ کرتا ہے اور وہ اپنے ایمان کو ایکسرسائز کرتا ہے اور آج ہم داود کی زندگی سے یہ بات سیکھیں گے کہ داؤد اس لیے جاتی جولیت کو مارنے میں کامیاب ہوا کہ وہ ڈیلی ریگولرلی کلام میں فرما برداری میں اور نیکی میں زندگی بسر کر رہا تھا اور اپنے ایمان کو ایکسرسائز کر رہا تھا. اپنے ایمان کو ایکسرسائز کر رہا تھا اور پھر جب پرابلم اس کے سامنے آئی تو وہ آرام سے اس پرابلم پر بھی غالبات پہلی بات جو ہم نے داؤد کے تعلق سے دیکھی کہ وہ اپنے ایمان پر ریگولرلی عمل کرتا ہے ڈیلی اس پر عمل کرتا ہے ایکسرسائز کرتا ہے ایمان ہمیشہ عمل کرتا اور اس سے پہلے کہ وہ جاتی جولیت کو مارتا داؤد نے کہا کہ خدا نے مجھے شیر کے اور ریچھ کے پنجے سے چھڑایا ہے اور خدا مجھے اس فلسطی کے ہاتھ سے بھی چھڑائے گا میرا پہلے بھی تجربہ ہے خدا نے کچھ اور چیزوں میں مجھے شفا دی ہے خدا اب اور چیزوں میں مجھے شفا دی. خدا نے پہلے مجھے ان چیزوں سے بچایا ہے اب خدا مجھے ان چیزوں سے بھی بچائے گا دوسری بات جو ہم ڈاؤٹ کی زندگی میں دیکھتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ ایمان ہمیشہ خدا کی طرف دیکھتا ہے ایمان ہمیشہ خدا کو بلند کرتا ہے فیت سیکس گاڈ فیت ایک ایمان دشمن کو نہیں دیکھتا پہاڑ کو نہیں دیکھتا بیماری کو نہیں دیکھتا ہے ایمان خدا کو دیکھتا اس نے مجھے چھڑایا اور اب وہ مجھے چھڑائے گا میں اس کا مقابلہ نہیں کروں گا میں اس فلسطی کو شکست نہیں دوں گا بلکہ خدا مجھے اس کے ہاتھ سے چھڑائے گا فیت کا جو ایمپسیز ہے فید کا جو فوکس ہے وہ ٹورز گارڈ ہے وہ خدا کی طرف دے گا چیاریس میں حید پڑھیں خدا تجھے آج ہی میرے حوالے کر دے گا دعوت کا جو ایمان ہے وہ خدا کی طرف خدا مجھے شفا دے گا خدا مجھے رہائی دے گا خدا میرے بندروں کو توڑ دے گا خدا آج تجھے میرے ہاتھ میں کر دے گا پھر ہم تیسری بات دیکھیں دعوت کے تعلق سے کہ اس نے سا نے کہا کہ میرا لباس پہنجا جنگی لباس پہنجے جنگ کرنے کے لیے لیکن داؤد نے انکار کر کیونکہ وہ لباس وہ ہتھیار اس کے آزمائے ہوئے نہیں اور اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں کہ دوسروں کی نالج آپ کے ایمان کو نہیں بڑھا سکتی آپ کی نالج آپ کے ایمان کو بڑھائی بڑھا اگر ہم بائبل میں یا آج کی دنیا میں خدا کے لوگوں کو بڑے بڑے کام کرتے ہوئے بڑی بڑی منسٹری کرتے ہوئے بڑے بڑے معجزاد کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کے ایمان سے جو کچھ ہم دیکھتے ہیں اور جیسا ان کا ایمان ہے ان کے ایمان سے ہم ایسا نہیں کر سکتے وہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں اپنے ایمان کو بڑھانا ہم دوسروں کے ایمان پر نہیں کھڑے ہو سکتے ہم دوسروں کا لباس پہن کر جنگ نہیں کر سکتے ہم دوسروں کی تلوار لے کر نہیں لڑ سکتے ہم نے اپنی تلوار لے کر اور اپنی سلنگ شاٹ لے کر ہم نے لڑائی کرنی ہے تو دوسروں کے ایمان پر کھڑے نہ اپنے ایمان پر کھڑے ہوں دوسروں کے ایمان کو کاپی نہ کریں اپنے ایمان کو سٹریس کریں ایکسٹینڈ کریں اور خدا آپ کو برکر بہت سے لوگ شفا اور ہائی اور بر نہیں پا رہے کیونکہ وہ اپنے ایمان کو انکریز نہیں کر رہا کئی مرتبہ جب آپ کی شفا میں آپ کے معجزات میں ڈلے ہو جاتا ہے سال دو سال تین سال پانچ سال گزر جاتے ہیں اور وہ پرابلم دور نہیں ہو رہی اس کا مطلب ہے کہ خدا آپ کو سکھانا چاہتا ہے خدا آپ کو اندر سے انکریز کرنا چاہتا ہے آپ کی نالج کو آپ کے آپ کے فیت کو انکریز کرنا چاہتا ہے تاکہ آپ اس بڑی پرابلم کے لیے اس بڑے میریکل کو حاصل کرنے کے لیے ایک بڑا ایمان جو ہے وہ ڈیولپ کر سکے اور آخری بات جو ہم دیکھیں گے وہی ہے کہ داؤد جاتی جولیت سے لڑنے کے لیے کیا. اور ہم اسے کیا سیکھتے ہیں داؤد نے خدا سے نہیں کہا خدا دو جارس کو مار دے داؤد نے خدا سے نہیں خدا اپنا فرشتہ بھیج اور جادی جولیت کو مار دے خدا ایسا بھی کر سکتا کیا فرشتوں نے ایک لاکھ پچاسی زار کی فوج کو نہیں مارا لیکن داؤد گیا اور اس نے مقابلہ کیا اور اس نے فتح پا اور ہم میں سے بہت سے لوگ انتظار کر رہے ہیں خداون میرے لیے یہ کر دے خداون یہ کر دے خداون یہ کر دے خدا اس بیماری کو نکال دے خداؤنٹ اس چیز کو دور کر دے خدا اس پرابلم کو دور کر دے خدا بیماری کو ہم خدا سے کہہ رہے ہیں. لیکن ایمان ایکشن کرتا ہے ایمان عمل کرتا ہے ایمان موو کرتا ہے ایمان ڈائنامک ہے ایمان سٹے نہیں کرتا ہے ایمان متحرک ہے داؤد گیا اور اس نے جاتی جولیت کو مارا گو اینڈ فائٹ اپنی بیماریوں کو حکم دیں اپنی پرابلمز کو حکم دیں اپنی رکاوٹوں کو حکم دیں کہ وہ یسو کے نام سے دور ہو جائے آپ کس کے انتظار میں بیٹھے خدا نے آ کر آپ کے لیے کچھ نہیں کرنا ہے وہ تو آلریڈی موجود ہے وہ موجود ہے وہ آپ کے ساتھ ہے وہ آپ کے اندر ہے وہ کہتے جاؤ ساری دنیا میں جا کر انجیل کی ملادی کرو آپ خدا سے کہتے خدا آدم بھیج داون تو خداون تے کر آپ یہ کرے حکم دے بیماری کو مصیبت کو حکم دیں پرابلمس کو کمینٹ کریں دو ہو جائیے اس کے نام سے وہ دور ہٹ جائیں آپ کس کے انتظار میں بیٹھے گو اینڈ کمینٹ حکم دیں آج آپ کی زندگی میں یہ باتیں موجود ہیں معرفت ہے نیکی ہے او بیڈینس ہے آج آپ وکٹری کی سائٹ پر ہیں آج آپ کا ایمان فتح کی سائٹ پر گو اینڈ جائیں اور اپنے دشمن کا مقابلہ کریں اور خدا مند آپ کو پتا دے گا اور میرا یہ دعوی ہے کہ میرے سو کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا ہر ایک گھٹنا اس کے نام کے سامنے جھکے گا خومانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا یہ ان کا جو زمین کے نیچے ہے اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے یسو مسی خدا وال وی سرو اے کریڈ گاڈ وی سرو ا مائٹی گاڈ وی سرو اے لونگ گاڈ مردہ خدا نہیں بلکہ زندہ خدا کی پرستش کرتے ہیں آمین مین اینڈ فائٹ یو اینمی اے گاڈ بلیس آپ کو برقرار